نظم ہے کل کے بارے میں اے, سارے اے میرے سارے لوگوں اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا بدن کاٹ چکی میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نت بدن کاٹ چکی اسی بندوق کی نالی ہے میری سم جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو جا چکی واہ واہ وا وا وا. پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں پھر میرے شہر میں بارود کی بھو پھیلی ہے واہ واہ وا. پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں واہ واہ وا. پھر میرے شہر میں بارود کی بھو پھیلی ہے پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال پھر وہی سوچ میا نے منو تو پھیلی ہے میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے پر یہاں کب کسی پر یہاں کب کوئی کا کلشکر اترا آشنا ہاتھ کی اکثر میری جانب لپکے کے میرے تینے میں ہمیشہ میرا پنجر اترا میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے پر یہاں کب کوئی اگیار کا لشکر اترا آشنا کی اکثر میری جانب لب کے میرے سینے میں ہمیشہ میرا خنجر اترا پھر وہی خوف کی دیوار کی فضا پھر وہی خوف کی دیوار تو کی فضا پھر ہوئی عام وہی اہل ریا کی باتیں نعرہ حب وطن مال تجارت کی طرح جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں پھر وہی خوف کی واہ واہ دیوار واہ تضبضب کی فضا کیا کہنے پھر ہوئی عام واہ وہی اہل ریا کی باتیں نارائے حب وطن مال تجارت کی طرح جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی صبح وحشت کی طرح شام غریباں کی طرح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 شیشا دل کی طرح آئی نئے کی طرح واہ واہ وا. پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے پھر کہاں شبنمی چہروں پہ رفاقت کی ردا وا, وا, وا. سندلی پاؤں سے مستانہ روی روٹ گئی وا, وا, وا. مرمری ہاتھوں پہ جل بج گیا انگارے ہنا دل نشی آنکھوں میں فرقت زدا کاجل رویا چاخے بازو کے لیے زلف کا بادل رویا مسلے پیرا ہن گل پھر سے وزن چاک ہوئے مسلے پیرا ہونے گل پھر سے بدن چاک ہوئے جیسے اپنوں کی کمانوں میں ہوا غیار کے تیر اس سے پہلے بھی ہوا چاند محبت کا دلیم نو کے دشنا سے کھکی تھی میری دھرتی پہ لگی آج ایسا نہیں ایسا نہیں ہونے دینا آج ایسا نہیں ایسا نہیں ہونے دینا, ایسا نہیں ایسا نہیں ہونے دینا اے میرے سوختہ جانو میرے پیارے لوگوں اب کے گھر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگوں خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگو